شہید خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام رجال و حکم رائیات نمبر کتنی جی تیرہ حکم رائت نمبر تیرہ اس کے اندر لکھ لو جی اسباب تفضیل علی النسا مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے یا نہیں تو اس کے اسباب بیان کیے گئے اسباب تفضیل رجال الساح مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں میرے محترام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 آتی دیکھو جی اسباب تفصیل اور اجال مرد حاکم ہے اوپر عورتوں کے بما فض لو جی سباب اول امر واہبی اللہ نے فضیلت دی ہے اب خدا پہ تو اعتراض نہ کرو نا سباب اول کیا ہے امر واہبی وہ خدا کی طرف سے ہے نا دائن ہے اللہ نے بخش کیا ہے سب بے اول امر واہ بھی بص اس کے فضیلا اللہ نے باس کو پر باز کے باب ما انفاقو یہ سب ثانی ہے امر قصبی سبب ثانی کیا ہے جی امر قصبی کبانا اور بس صباب اس کے کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مالوں سے نبوا دیں پسالحات پس اب اقسام النساء لکھو جی عورتوں کے اقسام عورتوں کے اقسام جی اقسام النساء پس نیک عورتیں کون ہیں جی یہ مبتدا ہے آگے خبر ہے نیک عورتوں کے عورت اوساط پس نیک عورتیں وہ ہیں جو کانتا ہیں پرم بردار اللہ کی خامدوں کی حافظات حفاظت کرنے والی عزت کی اور مال کی حافظات کے نیچے کیا لکھنا ہے حفاظت کرنے والی عزت کی بھی اور مال کی بھی لل غیب پیٹھ پیچھے غیبانہ عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے غیبانہ پیٹھ پیچھے یعنی اس کا خامند مثال طور چلے پہ گیا جماعت تبلیغی کے چلے کے سمجھے اور اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا مال کو بھی محفوظ رکھا مال بھی نہیں اڑایا سیداء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رو کے فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو عطاء المون شاہ صاحب کو باقی کو کہ بیٹے تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا تمہارے باپ کی زندگی کا اکثری ساکہاں گزرا جیل میں گزرا لیکن تمہاری ماں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی تمہاری ماں نے مجھے رسوا نہیں کیا اپنی آبرو کی حفاظت کی تو جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں یوسف علیہ السلام گئے تھے نا یہ گناہ گار تین دفعہ جیل میں گیا ہے سب سے پہلے پہلے آپ کی کراچی جیل کے اندر سن کے اندر ہم نوجوان لڑکے تھے طالب علم تھے اور اتنے خوش رہتے تھے تین مہینے سے زائد کے ہم خط لکھتے تھے ادھر ان دنوں کارڈ ہوتا تھا کارڈ وہ دو پیسے کا ملتا تھا اس پہ خط گھر لکھتے یا دوستوں کے پاس تو لکھتے از سنٹر آنٹر جیلوں از سنٹر جیل العلوم ارے اس کا نام مدرسے کا رکھ گیا سنٹر جیل علوم بڑی جراد کے ساتھ ہم نے پھر دوسرے دفعہ ڈیڑھ مہینہ رحیم میار خان کے اندر اس کے بعد یہ تین دفعہ میں خود جیل پہ گیا اور ہمیں جب ہائی کورٹ میں لے جاتے نا اس کے لیے پیشی کے لیے تو ہم یہ شعر پڑھتے تھے جو جان چاہو تو جان دیں گے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 نبی کا جاو جلال دیں گے ہاں عشق محمد میں ہاں گرفتار ہوئے تو حضرت کو کل عرض کریں گے نا حضرت آپ کے عشق میں ہم گرفتار ہوئے عرض کریں گے آں حضرت کرم فرمائیں گے آمین کہہ لوگ اللہ تو دیکھو جی وہ عورتیں خامد کے غیر ہونے کے وقت بھی اپنی عزت کو بچاتی ہیں اپنے مال کو بھی محفوظ کرتی ہیں بے ما حافظ اللہ بس حب اس کے کی حفاظت کی کس نے اللہ اللہ نے حفاظت کی ہے نا عورت کی کیا میرے عزیز یہ تو تھیں نیک عورتیں یہ کیا تھیں نیک عورتیں اب دوسری عورتوں کا بیان ہے وہ دوسری عورتیں کیسی جیسے اکبر الہ آبادی کہتا ہے آبیدا چمکنا تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی آبیدا چمکی تھی اگلے سے جب بیگانہ تھی یعنی جب ٹر نہیں بنی تھی آبیدہ چمکینا تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمرے انجو پہلے پہلے خانہ تھی تو دع ہماری بیٹیاں بیوی چراغے بنے شام بنے تکری جو خروش سے تقریریں کرتی ہیں آ. کان پرنس کے اندر تقریر ہو رہی ہے. اب ہے شام پہلے چراغ خانہ نشوزہ ہونا, ہونا تری اسلحا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 اور بعض غریب آدمی ہوتے ہیں دو چار پہ نہیں ہوتی ایک چار پی ہوتی ہے تو ایک چار پہ پہ سو لیکن منہ دوسری طرف کرو اس کی طرف منہ نہ کرو سمجھے اور پتا تمہیں کس وقت چلے گا کہ اب میری بیوی ٹھیک ہوگی یار ہاں وہ تمہیں چوٹ ہی مارے گی پیچھے سے تو سمجھ لیں آہ کہ بردار بننا چاہیے ورنہ تمہارا وہ ایک کہ رہا اس کا وہ ایک کیا واضح ہنہ پھر یہ درجہ نمبر کتنی ہے جی دو اور چھوڑ دو ان کو بستروں کے اندر واضح بو ہنہ بستر علیحدہ کیا خر بھی نہیں سمجھی تو نمبر تین کا ہے درجہ نمبر تین ان کو مارو کیا کوئی تھپڑ چھپڑ مار دو کوئی لکڑی مار دو لیکن حضرت نے فرمایا اتنی نہ مارو کہ چیخیں نکل جائیں ان کی یا ان کی ہڈی توڑ دو کوئی اتنی نہ مارو متوسط طریقے پہ مارو ان کو پینتاہ نہ کم بس اگر کہا مان لیں تمہارا تو فلاح تب ان سبیلا بس نہ طلب کرو ان کے اوپر کوئی راہ کوئی طلاق کی راہ ایسے نہ ہو سمجھے ان اللہ کا نالین کبیرا اللہ تعالیٰ بلند ہیں بڑے ہیں اونچی شان ہیں خفتم بین خفتم شکا کا بین حما حکم ریت نمبر چودہ یہی ہے نا چودہ پہ پہنچ گئے ہیں حکم ریت نمبر چودہ مصالحت بین زوجین مصالحت بین زوجین میاں بیوی بی کے درمیان مصالحت کرنی آیا بھائی تم نے سمجھایا بیوی بی نہ سمجھی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 حضرت نے فرمایا تیری اولاد کتنی ہے اس سے عرض کرنے لگا حضرت چار کیا بیٹیاں اور بیٹیاں کتنی ہیں چار اور حضرت نے بڑا بہترین جملہ فرمایا فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے اب تو جب بیوی کو طلاق دے گا تو چار کو روئے گا <laughs> کتنی کو روئے گا شاخ کلام کلام اور بیوی تو چلی جائے گی تو معصوم چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیوں روئیں گے نہیں سامنے باپ پریشان ہوگا ابھی تو ایک کرو رہا ہے بیوی کو پھر کس کو روئے گا پیار کرو اللہ کا بندہ عورتوں میں یہ ہوتی ہے تارس میں داج ابتدا کے اندر ہوتی ہے تو کسی آرام کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ تم تو راضی کرو ہاں یہ نہ ہو کہ معمولی معمولی بعد میں طلاق دے دو پھر طلاق لکھاتے ہیں محر جو بیٹھو ہوتے ہیں تین طلاق لکھ مارتے ہیں تین سے کم بھی نہیں لکھتے میں <laughs> جی. کہتا ہوں بھائی علماء سے طرح کی طرح لکھتا ہے صرف ایک تین کبھی نہ لکھنا چاہے میں وہ بھی کہیں تین طرح کے لکھون کو سو بے ہو جب ایک طرح کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے تو تین کیوں لکھیں ہم سمجھے جی قدر نہ لکھا کرو تین طرح کے کیونکہ کل کو پھر وہ واپس راضی ہوتے ہیں نہیں آ, پہلے تو بے وقوف کر دیں ہیں بہت بردا ہوتی ہیں دیکھو جی حکم ریا نمبر کتنی ہے جی اس کا عنوان کیا ہے الزوجین اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اے مسلمانوں یا حکام یہ کس کو حکم ہے جی مسلمانوں کو حکام کو شکا کا بینا میاں بیوی بی کے درمیان ضد کا ٹوٹ پوٹ کا اندیشہ کرتے ہو پابس حکمن مقرر کرو ایک پین سال مین آہ لی اس خامن کے رشتہ داروں سے اور ایک پین سال کس سے مین اس عورت کے رشتہ داروں میں سے اگر ارادہ کریں گے یہ حکم جریدہ کا فعل کون بنیں گے حکم اگر ارادہ کریں گے یہ حکم اصلاح کا تو توفیق دے گا اللہ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان بے شک اللہ جاننے والے خبردار ہیں وابد اللہ حقوق زو کے بعد تعمیم ڈبل شہید پہلے حقوق کا بیان تھا اب کیا ہے تعمیم عام حقوق پہلے صرف حقوق زوجین کا بیان تھا حقوق زوجین کے بعد تعمیم ہے تعمیم میں اللہ کے حقوق ہیں ماں باپ رشتہ دار ایسا مترک ہے واب اللہ اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کی نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ کسی چیز کو یہ کس کا حق ہو گیا اللہ و بل والدین یہ جی جان مجرور کس کے متعلق ہے آپ سے احسان کرو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ساتھ رشتہ داروں کے یتیم مساکین والجار ذلقربا ہم سایہ جو کہ رشتہ دار ہے یا قریبی ہے ذیل قربا کے کتنے معنے لکھنے ہیں رشتہ دار بھی لکھو قریبی بھی لکھو یا میں سمجھاتا ہوں وہ ہمسایا جو زل قربا ہے ذیل قربا کے کتنے معنی ایک رشتہ دار دوسرا قریبی رشتہ دار ہو تو معنی یوں کرو گے ذل قربا کا صاحب قرابت کا کیا وہ رشتہ دار ہوا نا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 جو اجنبی ہے یعنی ہم سایا تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے اور دوسرا کیا وہ ہم سایا جو اس کا گھر کچھ دور ہے وہ صاحب بل جم اور ساتھ بیٹھنے والا پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والا تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تو سب صاحب جم ہو۔ تمہارے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں اسی طرح کوئی دفتر ہے بڑا حکومت کا وہاں جتنی ملازم بیٹھے ہو کیا ہیں صاحب الجمب ہیں حقوق ہیں تم سفر کرتے ہو تو آپ کا ہم سفر جو بھی کیا ہے صاحب الجمب ہے وہ بھی صبیر مسافر اور وہ کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے غلام لوگ کے ان کے بھی حقوق ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو متکبر ہے دل سے مختال کے نیچے کا لکھو متکبر ہے دل سے اور فخور فخر کرنے والا زبان سے محتقبر ہے دل سے فخر کرنے والا ہے کس سے زبان سے ہماری سرے کی زبان کے اندر کوئی بیٹھے ہیں تو لکھ لیں مختال دا دمن اکڑیل فخور دمن پھوتی مختال من اکریل وہ اکریل کا نہیں جانتا فخور دا منع پورتی پتریڑی دی اللہ دین اللہ دینا سے پہلے ہم کا لازم مقدر ہے ہم, ہم جب خلون اس سرائے کی معنی میں مجھے بڑا محاورہ ہے اللہ دین سے پہلے ہم کا مقدر ہے اچھا اور اس کا عنوان لکھو کہ مختال فخور ہیں دو قسم اتنی قسم ہے یا قسم اول لکھو قسم اول کے علامات قسم اول کی علامات مختار فہور کا پہلا قسم وہ ہے جو بخل کرتے ہیں نمبر ایک علامت اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی کہ اس کا بخل کا نمبر کتنی دو وہ کیسے حکم کرتے ہیں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 جو کچھ کرنا پٹ گن وہ ایسا مضبوط آدمی تھا وہ کہنے چندہ چند چاہے چائے پی لی چلتے وقت کہ بھی میں چندہ دینے جا میں جانتا ہوں تم کو مرو نا سا بوخل کا حکم کرتے ہیں نہیں نمبر دو ہے نا متا ملو نمبر کتنی جی تین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 تو میرے عزیز علم کو پھیلاؤ کیا آ, کل میں نے عرض کیا تھا نا خوشی سے میرے آنکھوں آ گئے کہ یہ علم کوئٹہ میں دو جگہ پڑھا جا رہا ہے پھیل رہا ہے یا نہیں حضرت مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پڑھا جا رہا ہے گکن <laughs> جی. منڈی کے اندر بہاول پور بہار میں خود افتتاح کر کے آیا ہوں تو علم کو پھیلاؤ یا بند کر کے رکھو پھیلانا چاہیے جی وہ آتا انجام مختار فقور کے علامات کے بعد کہہ جی انجام اور تیار کیا ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا ولظین کے نیچے لکھو قسم ثانی مختار فقور کا قسم ثانی جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنے بال واسطے دکھلاوے لوگوں کے اور نہیں مان لاتے ساتھ اللہ کے نہ ساتھ دن کی کے اور وہ آس کے ہو شیطان اس کا ساتھی منا ہماری سرے کی زبان میں جٹ کیا جٹ وہ وہ شیطان اس کا ساتھی پر برا ساتھی ترغیبان و ترغیب الاحسان اور کیا نقصان تھا ان کا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 بے اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے اور اگر ہو ذرا نیکی تو بڑھاتے ہیں اس کو بڑھاتے رہیں گے اس کو اور دیں گے اپنی طرف سے ثواب عظیم پکے فیضا جو نا یہ پہلے ترغیب تھی اب ترغیب کے بعد ترہیب ہے ترغیب کے بعد ترہیب پس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے گواہ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 نیچے لکھ لو اشارہ بسوئے خط میں نبوات مطالعہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اشارہ بسوئے ختم میں نبوت بھئی سارے نبی گواہی دیتے آئیں گے دیتے آئیں گے آخر میں کون گواہی دیں گے حضور گواہی دیں گے سارے اگر حضور کے بعد اور کوئی نبی ہوتا تو وہ اس کی گواہی ہوتی یا نہیں آخر میں کون لگے حضرت تو معلوم ہوا کہ آپ کیا ہیں خاتم ہیں یہ ختم نبوت کی ہے اور لائیں گے ہم تجھ کو پرن سب کے دوا دعا اس دن تمنا کریں گے وہ بولو جنہوں نے قبر کیا اور بے فرمانی کی رسول کی لو تو صوا بحم العرگ کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین کیا مطلب ایک مطلب یہ ہے دیکھیں گے نا اپنا انجام کہ دو میں جائیں گے تو کہیں گے کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کی زمین یعنی زمین پھٹ جائے ہم زمین کے اندر چلے جائیں برابر کی جائے نمبر ایک یا نمبر دو اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی بلائیں گے پرندوں کو بھی بلائیں گے لیکن جانور پرندوں کا وہاں بدلا ہوگا جس سینگ والے جانور نے دوسرے کو مارا تھا نا اس کو کہا جائے گا کہ تو اس کو توار جس مرغے نے پرندے نے ٹونگا مارا ہوگا اس کو کہا جائے گا دوسرے کو ٹونگا مار اس کے بعد کہا جائے گا کہ سب کے سب کیا ہو جاؤ مٹی تو ان کو جب دیکھیں گے مٹی ہو رہے ہیں تو یار زو کریں گے کاش کے ہم بھی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 کہ کہیں گے کہ ولہ رب ماں کنہ مشرقی وہ انکار نہیں کریں گے دوسرے مقام پہ ہے کہ کے اپنے شرک کا کیا کریں گے انکار و اللہ ما کنہ اے ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا تھا اور ادھر کیا ہے ادھر ہے انکار کریں گے ادھر کیا ہے اقرار کریں گے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ پہلے انکار کریں گے پہلے کیا زبان سے انکار کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے مہر لگا دیں گے ٹھیک ہے نا الومنخت ملا افواہ مت کل منا اے دی مت اشا دو ہاتھ گوہی دیں گے پاؤں گوہیں دیں گے وہ یہ تو کو دے رہے ہیں اوہ تو گوی دے رہے ہیں پھر مجبور ہو کے آپ بھی کیا کریں گے اقرار کر بیٹھیں گے آگے نا میں یہ ہے